میں مسلم شریف ہے تعالیٰ مولانا نے کہا ہے کہ ہم ایسے عزیز سے ہم سے پڑھو ماشاء اللہ موری صاحب ایک پرانا واقعہ یاد کر رہے ہیں قلعہ جب ان کو انتہائی اٹھانا پڑی تھی اور اس دن کی شکست دیکھنے کی تھی ان کی اور وہاں کا تمام علاقہ گواہ اس بات پر کو دن ان کا ہار یہ تھا کیا تھا اور اب بھی دیکھو اب بخاری شریف کے میں کیا پیش کرنا تھا رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں رکو میں جب رکو میں آ کے شامل ہو گئے ہیں, خود سوچو میرے حدیث ساتھی ہی ہوتے ہیں جو بیچارے حدیث کے شوق میں ان مولیوں کی باتیں مانتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کو مانتا ہی یہ انہوں نے کیا کہ یہ حدیث کو نہیں مانیں گے باقی کونوں کو مانیں گے انہوں یہ جیسے ہیں لیکن بات ہے تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں خود سوچو بات ہو جن کے اندر کوئی تنا حدیث کا مادہ موجود ہے کہ رکو میں آ کے شامل ہوا ہے فات کوئی تو فاتح نہیں پڑی رکو میں شامل ہو گیا تو فاتحات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 یہ اگلی باری میں بھی ہے آپ الیزیزوں کو بڑھانے کے لیے تو ہمر کیا جاتا ہے اس لیے میں کہیں متاثر پڑھاتا رہا ہوں لا رسول پاک نے فرمایا کر لوٹا نہیں ہاتھ کے نہ کر لوٹا نہیں لوٹا نہیں میری بات تو رسول پاک نے فرما دی رسول پاک کی بات تو ماننے کے لیے آپ تیار ہو جائے سو نہیں اور آگے میں پیش کر رہا تھا یہ مسلم بخاری شریف سے بخاری شریف سے یہ سفر نو سو سنتا ہے دوسری جز کا جز کا صفحہ 947 سو بخاری شریف کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ام او فا ام ام من جب آمین پر پہنچے کون الکارے او ایک انا قرارت انا کرنے والا آمین سے پہلے کون سی صورت ہوتی ہے کاتے آتے پہلے کون سی صورت ہوتی آ آ آ ہے پہلے والا الکاری اے جب وہ آمین پہ پہنچے متو اب تم بھی کیا کرو نور آمین کہ لو الکاری اگر ایک امام نہ ہوتا باقی سب بھی ہوتے تو کاری لفظ نہ ہوتا جمع کا لفظ ہوتا جما تسمیہ کا کیا پتہ؟ یہ تو بےچارے لوگ شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہوتا زبردار لگا کے دیتے ہیں بخاری پڑتے ہیں تب بھی زبردار لگا کے دیتے ہیں پتہ ہی نہیں جس کو لوگ کا پتہ نہیں اسے میں کا کیا پتہ چلے گا ح شوق ہے کہ یہ حدیث کے شوق میں علما کی بات مان لیتے ہیں دوسری بات دیکھو مولانا آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے ابھی بکرا والی بخاری شریف کے حوالہ سے آپ کی, کتا کی کتاب آپ کی کتاب ہدایہ میں لکھا ہے فرحل السلام سکات کے چھ ہیں ہدایا میں ہدایہ میں ہدایا جی جی ہدایہ میں کیا ہے کچرا ہے کوشش کرو ادارہ میں لکھا ہے کہ آپ کے نزدیک نماز کے چھ فرد ہیں پہلا فرو ہے تصویر تحریمہ دوسرا فرو ہے چرام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 الحمدللہ یہ آپ نے حدیث, کی حدیث کے ساتھ شوق کو تسلیم کرتے ہوئے مان لیا ہے کہ حدیث, کو حدیث, کو حدیث کا شوق ہے پھر آج یہ بھی مان لے کہ ہم حدیث کو سمجھنے والے ہیں جو حدیث آپ نے پیش کی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظہار اس میں تو بتایا ہے کہ آمین آپ نے کہنی ہے امام بخاری احمد اللہ علیہ کو آج جتنا بھی علم نہیں تھا کہ وہ حزیز جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے وہ سبھا ایک چار پر آتے ہیں اور یہ حیثیز دوسرے سبھا میں آتے ہیں امام بخاری احمد اللہ علیہ کو نظر آج جتنا بھی علم نہیں تھا یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت حضرت علی اللہ تعالیٰ نے یہ مدنی شاپی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا لگو جو آدمی نماز میں سرا فاچا نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی حضرت ابو نے جب یہ بیان کیا تین دفعہ وہ پوری نہیں ہے وہ نماز جو جس میں تھوڑا واضح نہ پڑی جائے وہ نماز پوری نہیں ہوگی ابو کبو رضی اللہ اور تارانہ ان کو سنو آپ کہتے ہیں خرور کہ کہ امام کی حدیث پیشنے کی سنت سے صاف فروغ ہے رابی کہتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا اپنے حضرت نبی کاش کرنے والوں نقول ہو برار امام ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں سکارا ایک راپیہ ہاتھی نقشے کا ہر کبو رایا اپنے نفر میں پر اور پوچھنے والے اپنے جی میں پڑ کر کیوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ بات فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان علی علیم کیا ہے تہارا اور میرے بندے کے بعد سے جو اپنے سوال کیا بندہ کہتا ہے الرحمد رب العالمین العرمین اللہ تارا حمد علی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ہمرد بیان کی جب بندہ کہتا ہے یہ تو نماز ہے تقسیم کیا ہے نماز کا سورا پڑھتی ہے جو سورا پڑھنی پڑی اگر اتنی سورا پڑھنا ہی پڑی تو تین نماز کیسے ہوگی اس لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا صحیح ابن ابان اس میں یہی حدیث دوسرے پاک کے ساتھ حضرت رزی اللہ تعالی عنہ ہوئے صفہ شان میں ہے انبی رزی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ جس طرح آدمی دل سے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بس معمولی سب قیام ہو گیا اللہ اکبر ہو گیا یہ ہر ایک جانتا ہے رکو کے اندر آئے آ کے شامل ہوئی ہے اب بات تو ہے رکوع کے اندر آ کے جو شامل ہوئے ہیں تو فاتحہ پڑی ہے یا نہیں پڑی واضح بات ہے فاتحہ نہیں پڑی جب فاتحہ نہیں پڑی فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہوگی رسول پاک نے خود پڑھوا دیا کہ لاتو عید لوٹا نہیں لوٹا نہیں اور اب مودی صاحب کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں تھی یہ اب پیش کر رہے ہیں مسلم شریف سے احداج والی روایت من نہ جو فرمایا ہے جو دیکھو ذلیل ہے رسول پاک کی حدیث رسول پاک نے فرمایا وہ مقتدی فاتح نہ پڑھے تو خداج مولوی صاحب امت ہے تو مسلم میں رسول پاک کا ارشاد نقتدی کے لیے اور ثابت کرنا تمہارا کام تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام ہم ہیں حدیث کو ماننے والے تمہاری طرح سے نہیں ہے اس جو بعد میں کہہ رہا تھا بعض جو کچھ شوق رکھتے ہیں ان میں بعد میں اجتماع ہوتی ہے بےچارے دھوکنے مارے جاتے ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اس قسم کے مولوی کیا کر رہا ہے قرآن حدیث کی دلیل نہیں تھانوی جا کے موجودی ہے عبد الرکھنوی جا کے ملا جیون انجا کیا ہے فلانے فلانے آ کیا رسول پاکی حدیث کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا جی اس میں یہ کو پیش کر دیں رسول پاک کے ارشاد میں رسول پاک کے ارشاد میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے میں نے جو, claro جو, ما ما آز جو آز. پیش کیا تھا بخاری شریف سے دیکھو وہاں پر کتنا باز لفظ رسول پاک کا کے انسان کے اندر مادہ ہو کہ میں نے رسول پاک کے فرمان کو ماننا ہے رسول پاک کیا فرما رہے ہیں کون کون؟ امام پیارے کا رشاس کالل امام, امام, امام کالل امام, امام, امام اور آگے کہتے ہیں کو کیا ہو تم؟, تم بھی, غیر بھی تو نہیں تم کیا طلو آمین طو آمین یہ کتنا واضح لفظ موجود ہے اور حدیث بھی بخاری شریف کی میرے دوستوں اپنے اندر مادہ پیدا کرو حدیث کے ماننے کا اچھا جی جی یہ میرے پاس ہے جی یہی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ تم کے کون پیش کر رہے تھے وہاں پر حضرت ابو حضرت کی جو روایت پیش کر رہے تھے اس میں تو اب کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے ہاں آگے جو حضرت, حضرت, حضرت ابو ہاں کا لفظ آ رہا ہے اترا بحافی نسط آفی، یہ حضرت ابو کا اپنا قول ہے اور ان کے نزدیک صحابہ پیش کرنا رسول, قول। تو بات ہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی کسی دوسرے کی بات ہو ہی نہیں ہو رہی یہ میرے پاس کتاب القراد نلبح کی موجود ہے اس کا صفحہ ایک سو پچانوے اس پر حضرت ابو احرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے جی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ہر <comfort> <marine> <Hy> <up> نماز میں فاتحہ کا پڑنا ضروری ہے فاتحہ نہ پڑے تو نماز ناکس پر امام کے پیچھے ہو تو پھر الا نہل خلف امام انتم امام کے پیچھے پڑنے کی اجازت یہ با سنت صحیح سفا ایک پچانوے پہ یہ <تصفح> وظیف امام, <تصفح> یہ در... یہ امام کا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا امام یہ عامین کہتا ہے یا کہ نہیں سب کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امام بھی آمین کہا کرتے تھے اس کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ آمین کہنا صرف کا اللہ جب امام کہہ لے اس وقت ہو تم نے آمین کہنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ متنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑے اگر اس حدیث سے مولانا یونس صاحب نمانی سمیت اپنے ساتھیوں کے اور صدر صاحب جو اپنی داری کو بار بار اس طرح کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان موجود ہے کہ مبلی امام کے پیچھے سورا فاتحہ نہ پڑے ملتنی. اگر بخاری شریف کی اس حدیث سے آپ دکھا دیں کہ نبی اللہ سلام نے سمایا ہو کہ مبلی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑے تو میں ابھی آپ کو شکست لے کر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ پھر آپ میں نے حضیث ہدایت کی مسلم شریف سے اس میں آپ نے یہ سیاد کیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو فرمان نہیں ہے جس میں مفت کا ذکر ہو مولانا کہتے ہیں حدیث کو حدیث نہیں آتی آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آتی حدیث کی ملا. کہتے میں پڑھاتا کہ ہو اس حدیث میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تعالیٰ جو شخص نماز نے سورہ پاتے نہ پڑھے جو عمر قرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز ہے خداج کہتے ہیں نا اور آگے تین دفعہ کہنے کے بعد رضول اللہ سلام نے کہا وہ تمام وہ پوری نہیں ہے حضرت ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بیان فرمایا تو یہ کیونکہ عام کا امام کے لیے مفت کے لیے منفرد کے لیے اسی لیے پوچھنے والے نے پوچھا وزاد کرنے کے لیے ورا علی امام کے ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں نبی کے ساتھی ابو رہا ہم کو اللہ کے نبی کا فرمان سمجھا تو دو سیاحابی کی بات مانتے ہیں ہم کو کہتے ہیں تمہارے نزدیک سیابی حجت نہیں ہے ہم کہتے ہیں سیاح کلو ہم ہمارے نزدیک حجت ہیں لیکن کسی سیابی کی ایسی بات جو کہ میرے نبی کی مرفوع ادیث کے مخالف ہو ہم وہ بات مانتے نہیں ہیں تو ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی چھوڑا آپ آج اپنے کے نام کبھی لے کے ماجدی یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے ہم نے تو آپ کے بزرگوں کا بڑے ادب سے نام لیا ہے رحمت اللہ نے ہے کہا ہے آپ نے اپنے بزرگوں کو جن کی وجہ سے تم آج ہنسی ہو آج اپنی فکر کی ہنسیت کے دروازے کو توڑ دو اور اللہ کے نبی کے دروازے پہ آج یہی آلیہ حدیث کی دعوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس کے بارے میں آپ نے یہ کیا نا یہ کتاب باقی ہے اس سے آگے پڑھے اس سے آگے پڑھے اور اس میں ایک راوی ہے عبد اس کے بارے میں اس کے آگے ہی لکھا ہے صاحب، رکھ دیں گے. اس, کی آگے اور خود اس کی ایسا. ایسا حدیث کو اسی حدیث کی شرح نہیں اسی راڑی کے مطلب اسی کو ابھی ہے نا آپ یوں کریں کہ بیچ کو آ کے دو لانے پاس کتاب ہے نا کہ نہیں کتنی کتابیں آپ کو ایک ہی پیش کی جاتا میں نے روایت پیش کی ہے مولانا کہتے ہیں کہ یہ جی میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہے مجھے وقت نہیں کرنی لگے اے بندرے چلدارے اب دیوادی بہت حالہ دیکھو ہم بہت اچھے ہوے ہیں یہ پتہ کام تناری تو نہیں کرے اگر میں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہوں لا نہیں ہے کام نہیں ہے خالصے کا 40 اگے کا ہے کیا ہے یہ نہیں ہے پتہ پورا یہ نہیں ہے ہاں ہاں وہ کیا بولیا رمضان بول رہا ہے اچھا جی میں محمد رسولی یہ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے 194, 195 سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو جس میں رسول کہ نہ پڑی جائے تو نماز خداج ہوتی ہے, مگر امام ہو تو پھر خداج نہیں ہے یہ اس حدیث نمبر ہے چار سو ستائیس حدیث نمبر چار سو ستائیس یہ آگے جا کے یہ ختم ہو رہی ہے جی اس میں جو یراوی ہے عبد الرحمان ابن اسحاق یہ عبدالرحمٰن ابن اصحاد یہ تہذیب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صالح الحدیث ابن معین کہتے ہیں کہ یہ سکھا ہے یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں صالح یاقوب ابن کہتے ہیں، ابھی امام ابو کہتے ہیں حسن الحدیث امام اب دعود کہتے ہیں یہ سکھا ہے امام ابن حدی کہتے ہیں یہ صالح الحدیث ہے اور امام ساجی نے صدوق اس کو کہا امام الاصاط نے بھی اس کی توسیع کی اور یہ تعذیب و تہذیب صفا ایک جلد نمبر چھ تہذیب و تہذیب نمبر 6 سو کی ثقافت پوری اس کی کی موجود موجود ہے موجود ہے اس اس لیے یہ روایت صنعت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے صنعت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور صنعت کے اعتبار سے بے شک آپ پر سے کوئی عطا ہو سکتا ہے تو کرے اس کے ساتھ میں یہ پیش کر رہا تھا حضرت ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مناظر نے کیا رکھ دیا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے آگے جہاں سے آپ کا مناظر آگے اور جمع بھی کرے اور یہ جو پہلے مہین پا گئے مہین نامی کوئی نامی نہیں ہے آپ ہمیں دکھائے انہیں فاضل دانشجو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ راج سپاہی کا فرمان میرے ساتھ کان نہ ذہی مان یہ پر کر دکھائے میں لا نہیں سکتا میں یہ تفضل مین میں ہے ہاں یہ سن لے کر اور لوگوں کی ایا یہ کر کبھی دعوات کرتے عمر دعوات فرمائے کبھی خلاص کہتے حضرت بکر کا کیا کیا جو ہے اپ آپ کے علاقے میں ہم نے دا اپنا جو کیا ہے تھا میں پڑ کر رہا ہوں کالا رسول اللہ کالا کالا حدیس پیش کر دی ہے نا دلیل میں نے یہاں پر حدیث پیش کر دی ہے دلیل آگے کہتے ہیں کال شیخ شیخ ابو بکر کال شیخ فی ابو بکر خبر خبر یہ ہاضل خبر گزر گئی حاضر خبر حدیث اب میں پیش کرنی ہے دلیل نہ دلیل کیا ہے حدیث دلیل کیا ہے یہ شیخ ابو بکر کا قول حدیث نہیں ہے شیخ ابو بکر کا قول حدیث اگر میں آپ حدیث پیش کروں آدھی حدیث نہ پیش کروں تو میں, لیکن میں حدیث پیش کر دوں تو مولوی جڑی گال آئی مولوی کی بات دلیل ہے جب مولوی کی بات دلیل نہیں ہے اس کے پڑھنے کا مطالبہ کرنا دوست یہ ایک مولوی ہے مقلد یہ ایک مولوی ہے کال ابو بکر تو میں یہ ملازرہ ہے ملازرہ کس کے لیے دلیل کے لیے ملازرہ کس کے لیے دلیل کے لیے اور دلیل کیا ہے قرآن و حدیث دلیل کیا ہے قرآن قرآن و حدیث دلیل کیا ہے قرآن و حدیث شیخ صاحب وہ سے نہ ہو وہ سے نہ ہے آپ کے جو عبارت ہے وہ بڑے اور یہ غریب ہے ہے اب ان لوٹ سے بابس اتزامل و مشکلوا ایسان مانکر دہل ہیں یہ مانکر دہل منٹ ہے مانکر دہل ہے مانکر لراغہ ہے مانکر اچھا مانکر کوئں طبی میں آمونٹر وہاں تاہتا رکھا مانکر لراغیش میں ر Hoe ڈجی فر و بی عمر تمام والا تبلیٰ aproximچان visa ایک چیز ہمان رہتین بان کنر بان کنر چیز ہمانگ منت نہیں کرتے آپ ایک ایسی بات دیکھیں غلط دیکھیں آپ کا صدر بالکل غلط مطالبہ آپ کا صدر بالکل غلط مطالبہ کر رہا ہے صدر میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں سنر سے ثابت ہوتی ہے ابھی جو بات کر رہا میں جواب ہے تم چپ رو بس سنو میں جاؤ پکو بیٹھے تنقید کی ہے میں نے پڑھایا عقب میں نے پڑھایا اکبر کیا اس نے آپ کے لائق جو لائف گئی ہے آپ کی مدد کی یہ جو غلطی کا ہے وہ کرایا آپ کا کیا تمہارا میں دل مہین ہے اردو کرتا ہے یہ کتاب اردو کی ہے یہ کتاب اردو کی ہے یہ بن مہین یا دل مہین کر دیئے اس کی اس طرح حالات جناب یہ تو आप ख्वाहिश हो जाए आप ख्वाहिश हो जाए کہ فائناٹ 50% اس کا مطلب 50% 50% سرورے اخری دعویانا ابو ہرار رضی اللہ تعالی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاه لا يقرأ فيها بام الكتاب صحيحا بجا الا صلاه خلف امام ان ترجمہ کیتا تھا ہمارے نے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كل صلاه ہر نماز كل صلاه ہاں نماز لاطیہ تمام یعنی غیر و تمام مکمل نہیں اگلے سنو الا سلا مگر الا فلاً مگر او نماز, نماز خلفا عماد جی امام دے پیچھے نماز ہوئے وہ آدت کر نہ, نہ کریو ارے تلے حدیث کے بہت اطی اللہ اصیل رسول آج پیش کرو اللہ کا خوراک آج پیش کرو پیارے تمر کا فرمان پتا چل جائے آگے تو کولا حدیث جہاں تک تیران ہو اللہ سلاطن خلفا امامن اللہ سلاطن خلفا امامن اللہ سلاطن خلفا امامن مگر وہ نواز امام دچھے غیر تمام نہیں ہو گیے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 اس میں نظر ہے اس کے آپ اس طرف نہیں آئے کیوں نہیں آئے کہ آپ کو اپنے کیے کا پتہ ہے کہ ہماری یہ بیان کردہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے آپ اس کی جگہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور بیان نہیں کرتے اب دیکھو میرے سامنے ایک یہ حدیث کی کتاب صحیح ابن آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کتاب میں ایک حدیث میں اور پیش کرتا ہوں آپ پڑھے حزیز رضی رضی نہ اللہ اللہ تجراتی حضرت نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ سب سن لو مناظر صاحب آپ بھی کان کھول کر سن لیں لے علی ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے صحیح ابن حبان میں سوا چھیانوے ہے اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو دیکھ لیں یہ سجدہ پاشا ہے دایا پاشا کون تو فائن کون تو خلفل امام راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں فائن کون تو ہر بڑی نام اگر میں امام کے پیچھے ہوں سر کیا کروں کالا کو آخرا بھیجا دی میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے وہ کالا اور نقشے کا اپنے دل میں پڑ یہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ سیدانحبان موجود ہے اب میرے سامنے یہ تمہاری باتوں پہ ہنستے ہیں ہم تو غلط بات نہیں کرتے الحمد للہ اس میں یہ حدیث موجود ہے حضرت اللہ تعالیٰ ہوگی جو کہ خاص مسور ہے جو کہتے ہیں خزمت نبی صلی اللہ علیہ کہ میں نے اللہ نبی کی خدمت کی وہ حدیث سے رسول بیان کرتے ہیں اے تمام صلی اللہ علیہ و تعالی نے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ و سلم صلی اللہ علیہ صحابہ ہی سلمہ کذا صلاۃ اکبر علیہم بالجل ہے ہی فقالا تکراون فی ساجدکم خلف الامام مالی نام یقاؤ فشاقتو فقال الھا فقال متوجہ ہوئے کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ کی اور فرمایا فرایا اتر بیس راج تم خلف فلی امام والے امام ہو یہ جب تمہارا امام پڑھتا ہوتا ہے تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ خاموش رہے ہا سلاح سمر رہا رہا نے تین رقمہ فرایا پاسم کی حدیث دعویٰ مولوی صاحب نے کہ, کہ یہاں علم ہے کہ یہ صحیح ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو صحیح ثابت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 ابن معیم دو یا یعقوب ابن شبہ تین یعقوب ابن سفیان چار ابو حاطم یہ پانچ امام الد چھ ابن سات ساجی آٹھ ابن سعد نو ابن ابان دس ترجیح گیارہ بارہ معدس کہتے ہیں کہ یہ راوی سکا ہے ہم <تصف> دو کی بات مانی جائے گی یا دس گیارہ کی یہ <متصف> دس گیارہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے یہ راوی سکھا ہے سکا ہے اور یہ سارا تعزیب تعزی سفا سو اٹھتیس جلد نمبر چھ میں موجود ہے جرا کرو جواب دینا میرا کام ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہر وہ بات پیش کروں گا جو پکی ہوگی پکی سچی جھوٹی روایت نہ نہ پیش پیش کی ہے نہ پیش کروں گا انشاءاللہ انہوں نے مسلم شریف سے خداج والی روایت پیش کی اس میں آگے دیکھیں مسلم شریف میں جو لفظ ہے رسول پاک نے فرمایا فاتیاں نہ پڑے تو نماز ناکس ہے آگے جب یہ حدیث سنائی ہے حضرت ابو حیرا نے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 اس کا اجتہاد اور اس کا فام بھی یہ ہے کہ یہ حدیث مکتبی کے بارے میں تو نہیں ہے نہیں یہ ابو رحرا مکتبی کے بارے میں بتا حضرت ابو رحرا نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث جو سنا دی اس میں مکتبی کا ذکر ہے نا حضرت ابو ریرا نے بھی یہ فرمایا نہیں روئی ہی بتاتی ہیں روایت کا مکتبی کے ساتھ تعلق آگے ان کا اپنا فتوا ہے اور یہ ان کا فتویٰ ہے رسول پاک کا نہیں ہے یہ واضح موجود ہے یہاں پر مسلم شریف میں مسلم شریف میں اور اسی روایت کے بارے میں میں کتاب القرآ سے پیش کر چکا ہوں کہ وہاں آگے لفظ موجود ہے اللہ صلاح الخل امام کے امام کے پیچھے ہو تو نماز ناقص بھی نہیں ہوتی نماز ناقص بھی نہیں ہوتی آؤ احتراض کرو اعتراض کرنا تمہارا کام ہے جواب ان اللہ میں دوں گا پیش کر رہا تھا یہ مسلم شریف ہے جی مسلم شریف کا صفحہ ایک سو چھہتر ہے جی صفحہ ایک سو چھہتر ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ وسلم کا ارشاد ہے غیر منظور علیہ غیر علیہم علیہ یہ پڑے کو مضبوط کیا غیر مضوب الزین یہ رسول پاک نہیں کہتے کہ یہ غیر مضحو فاتحہ یا نے نہیں پڑی ہے کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس نے پڑھنی ہے امام نے پڑھنی ہے صاحب چکی ہیں اس کے ساتھ یہ صفا ایک سو چوہتر پر ہے جو مختلف دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے فرمایا مولانا نے حدیث پیش کی ہے اس کے احکار صدر صاحب نال بھی صدر صاحب کی خوشبو ہوئی لیکن مولانا صاحب نے اصل جواب نہیں دیا مولانا صاحب نے سترا کا نام لے کے فلاں فلاں جی بات یہ کہ عبد الرحمان ایک واسطی ہے ایک عبد الرحمان مدنی ہے مولانا صاحب دھوکھا دین کی کوشش کر رہے ہیں جی کتابوں نے کتاب حدیث پیش کی ہے یعنی کتاب بہتی اتنے اس اثر پیش کی اور نہیں سکے اور ایک کہہ کے کہ لو جی راوی جہاں نے اے دو کہ اصل بات راوی ہو رہے راوی ہو رہے اس واسطے سے حضرت رضی اللہ نے فرمایا کتاب کرتی جو جس رماعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو راوی کہتا ہے کون تو فہم کون تو حلفیمان میں نے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے پیچھے ہوں کہ نبی بات کر رہے ہیں روی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں کہتا ہے میں نے پوچھا راوی کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور فرمایا نفسے کا اپنے دل میں پر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز سے صحیح پڑے گا آپ کو نماز پڑھنے کے بعد نے سیاحا سے پوچھا کہ بھائی جب تمہارا امام قرار کر رہا ہوتا ہے تو کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو صحابا نے کہا انارا نہ اللہ کے رسول ہم اس طرح کرتے ہیں جب انعام تمہارا کر رہا ہو, تو تم پیچھے نہ پڑو مگر اپنے دل میں بنا کرو تمہارے اندر اگر ضرورت ہے نمانی صاحب خدا کے لیے ایک عدیس پر، پر میں میں جس میں کے ہوں یہ اللہ کے روی صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حیز میں کے لئے موجود ہے تم خموش ہو جاؤ اور خاموشی کا حکم دیا اللہ کے نبی نے اور دوسری طرف نے برمایا, جب تم کا حکم دیتے ہیں پالا ہے اور انساط کے خلاف نہیں ہے آستہ پڑھنا ہم اسی لیے اللہ کے نبی کی سنت جمل کرتے ہیں یہ حزیث اور سن لے میرے ہاتھ میں یہ امام بخاری احمد اللہ کی دوسری کتاب ہے اور خیر میں یہ حزیث ہے حضرت نبی حضیب بتاؤ رسول مولانا نے مسرت ابوالا سے یہی مسلم شریف والی روایت خداج والی پیش کی ہے خداج والی روایت اب دیکھیں ہاں یہ ابن اچھا ابن احوان سے ٹھیک ہے یہ مسلم میں یہی روایت موجود ہے اور وہاں پر وضاحت موجود ہے کہ اقرا نفسے نفست یہ حضرت ابو حیران نے فرمایا رسول پاک نے نہیں فرمایا کس نے فرمایا حضرت ابویل اور یہ فرمایا کس نے حضرت ابو ریرا کا فتوا ہے رسول پاک کا فتوا اور اسی مسلم یہ ابن مہبان میں یہ ساتھ آگے موجود ہے فٹانے پر بھی وہاں پر بھی موجود ہے صاف یہی حدیث اس میں لفظ موجود ہے جو انہوں نے پیش کیا یہ چھیانوے سے وہاں پر واضح نہیں پون وا ساتھ لالا کون کال فارسی یعنی کہتے ہیں امن فارسی امن اقرا بے آفینا سے کالا کائل کون ابو ہوا کون ہے تمہوری صاحب یہ قول ہے ابو ریرا کا یہ رسول پاک کا فتوا اور مسلم شری میں لکھا رسول پاک کا فتوا نہیں ہے بلکہ حضرت کا قول ہے اور رسول پاک کا جو قول ہے اتنا حدیث کی تشریح کو سنتے وقت میرے دوستو یوں اس طرح اس طرح مذاق کرنا یہ حدیثوں کو سیوا نہیں دیتا کم از کم واقعی مرضی آپ کی یہ جو مسلم علی سے آپ نے پیش کی حضرت انس کی روایت حضرت انس کی یہ روایت ہے اس, میں اس کی سند آپ نے پڑھی نہیں ہے بھر آئندہ سند پر دینا اس میں ابو کلابہ ہے مدلس اور اس کے عبید اللہ ابن عمر الرقی اس کے علاوہ باقی شاگرد یہ امام بیس اس کا تذکرہ کیا ہے وہ اس کو مرسل بیان کرتے ہیں وہاں پر ذکر نہیں ہے مرسل ہے مرسل جو تمہارے نزدیک نہیں ہوا کرتی تیرا کام ہے ہم ماننے کے لیے تیار फिर آئیے جی پھر عبد के کے بارے میں کہا وہ ابد الرحمان ابن ساک مدنی ہے واسطی نہیں ہے مدنی ہے واسطی نہیں ہے امام احمد نے اچھا جی اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا یہ کتاب الکرا بے کس ہے یہ کہتے آپ نہیں بتائی یہی جو روایت جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے اس پر احترام کرو میں صحیح زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس میں لگتا ہے کہ نہیں کہتے جتنی پیش کیے فاتحہ کا ذکر جھوٹ کتنا بڑا فاتحہ کا ذکر اور آگے رسم السلام خلفا امام امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے نہ پڑھے تو خداج نہیں موری صاحب فاتحہ کا ذکر فاتحہ کا ذکر <تصفح> <تصفح> حا گرماتے ہیں ابو کلابا کے والے سے وہ مرض ہے ان کی تدریس کی تدریس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا بات سنا ابو کلابا کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ پندرہ پیغمبر کے صحابہ کے یہ شاگرد ہیں حضرت کے یہ شاگرد ہیں حلت ابو حیرا کے یہ شگرد ہیں اور حضرت مولان کے شگرد ہیں حضرت عمر میں ایسا سیکھا حضی اللہ تعالیٰ یہ شگرد ہیں پیغمبر کے پندرہ صحابہ کے شگرد حضرت ابو کلابا ان کی تدریس جان کر رہے ہیں کام اور مان لینا ہمارا کام ہے پتا چل جاتا ہے نا کہ ابھی آپ اپنے قول میں کتنے سادے کے سچے ہیں اگر سچے ہوں گے تو صحیح جیس کو کہ یہ مشہور جیت ہے آپ مان لیں گے اس میں صحاب نبی علیہ ہوں ہی مام مام نے تین رقبہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد نبی اللہ کے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے پیچھے ایسے کرتے ہیں کرتے ہیں نبی السلطہ کہتے ہیں رابی کہتا ہے کہ نبی السلام نے فرمایا اور کچھ نہ پڑو لے جا ادیت کتاب کی نص ہی اور میرے نوکروں تو میرے پیچھے اپنے دل میں سے طاقت اپنا کرو اور کچھ پڑھا نہ۔ ہاں دیکھو۔ لا یورغلو زلیسون۔ ہاں جی۔ یہ میرے پاس کتاب اور جرا کا تذلیل ہے اس میں لکھا ہے ابو کرابا لا یورغلو وحوت تذلیل اس کی تذلیل لا یورغلو لہوت تذلیل اس کی تذلیل معروف نہیں ہے۔ اس لیے انسیان دی جرا کو نیا دے۔ اور یہ لکھا ہے اسا ان تذلیل ذات ظاہر۔ اے کی علاوہ یہ مدلل ہے ان لوگوں بیچاروں کو کیا بتایا تدریس کیا ہوتی ہے اپ ظاہر کریں گے کہ جو کچھ یہ زہری روایت کر رہا تھا حالانکہ یہ ہن یہ سارے صحیح حدیث پیش کر رہا ہے شفا. اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی حدیثمانو یہ میرے ہاتھ میں صحیح شریف ہے عمد. اس میں صاف الفاظ حضرت محمد ابن صاد علی اللہ تعالی کی حدیث قال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہ لوگو جب میں زہری قراد کر, کر, کر رہا ہوں تو میرے پیچھے اور کچھ نہ پڑو مگر قرآن کی ماں پڑوان کی ماں ساتیہ ایسی ہے مثلا ہے سر کو سن رہے ہیں میرے مکرم ہاں جا دو لگا دو جا کرا انشاءاللہ میں جگہ جا رہا ہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمان کہ مصند ابھی انا مصند احمد ہے امام ابن حمرہ متولل کی کتاب ان کو ان کی یہ رائے سن لیں اور رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انکم تقعون لكم ایمان ال امام یذكروا قالوا اننا نسالو دار کا قال اقرا تعالوا الا یحذکم بهم الكتاب اوقات فاتحه الكتاب مسلم احمد نے یہ صاحب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو جب امام تیاگر کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آلہ فلاں آپ نے فرمایا پڑھو کم بے ان کتاب مگر میرے پیچھے قرآن کی وہاں پر ایک سو چودہ صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں پڑھنی پڑھنی آنے مرانی پڑنی سورت خاتے پڑھنی ہے حضرت انس کی روایت مودی صاحب نے پیش کی اس میں میں نے کہا کہ اہو کلابا اس کو یہ رکھنے سے ابا کا شاگرد ہے بلا ہے یہ اپنی جگہ پر بات مسلم ہے بات یہ ہے اس پر میزان الحت دان سفا چار سو چھبیس جلدو سیاح اس کے اندر صاحب و تدلیس یہ خالد یہ جو ہے یوں صاحب و تدلیس ہے اور دوسرا میں نے کہا یہ میرے پاس موجود ہے جی کتاب القرار دیتی ہے سفر چوہتر پچہتر میں کا سرا اسنادہ جماعت یہ جو ہے اصل ہے آن نبی قلعہ ہوگی ہوگی سلمان دو عبد الوار سعید تین اور, ابن علیہ چار صفیان ابن او اور یہ بیان کرتے اور بید اللہ ابن ہے ان کے خلاف جو خطاکار تھا اس کی صحیح ثابت کرو اور دوسری جو روایت آپ نے پیش کی ہے حضرت عزاج عارتو نسائی والی اس میں نافع راوی, مجھول ہے نافع راوی مجھول ہے لا کیا لا یو بغیر حاضل حدیث میزان العتدال صفحہ 442 242 بیالیس جلد نمبر چار امام صاحب فرماتے ہیں لا یو بغیر حاضل حدیث لا رفیع کتابل بخاری ببنے ابھی حاتم یہ ابن ابی حتم کی کتاب میں بخاری کی کتاب میں کسی جگہ پر اس ویس حدیث کی یہ مجہور راوی ہے اور مجھولوں کی روایت کبھی صحیح نہیں ہوا کرتی مجھور راوی ہے مجھول مولوی صاحب با صنت صحیح با صنت صحیح اور سری موصول طریق یہ کوئی بھی موجود نہیں ہے آپ کے پاس اگر ہمت ہے تو کوئی با صنت صحیح اور سری موصول کر کے روایت پیش کرو موصول آپ کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے یہ آخر میں آپ نے یہ کون سی کتاب کا واقعہ دیا مولی یہی یہی ہے اور نافے ہے بھی موٹا اس کا کوئی مطابق مطابق موجود نہیں ہے جو الفاظ بے نہیں متن بھی سند بھی اسی طرح ہو اس طرح کوئی بھی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ اب میں میں نے جو پیش کیا تھا آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ اللہ کے قرآن سے اس کے لیے دیکھو اب میں نے پیش کیا شان نزول صحابی سے اس کے برقس انہوں نے کہتا ہے اتنے شان نزول اتنے شان نزول شان نزول میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو میں پیش کر رہا ہوں ایک تو سیاح سطح کا امام رسول پاک کی تصویر کے مطابق اس کو مکتبیوں کے لیے بنا رہا ہے وہ کہ رسول پاک سرماتی ہے کہ امام پڑے گا اور مکتبیوں تمہیں حکم ہے جو پہلے کا ہم رسول پاک کی تشریح اس حدیث کے لیے اور پھر صحابی عبداللہ ابن مسعود کا میں نے کتاب القرار سے پیش کیا نزول کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کا تعلق ہے مقتبی کے لیے اور مقتبیوں کو اسی طرح اجماع ہے امام احمد کہتے ہیں جس کے نزول فلاٹ پر اجماع ہے نظول فلاٹ پر اجماع ہے اس کے ساتھ پھر میں نے مختلف حدیثیں پیش کی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کا وظیفہ ہے مضضولیم اللہ پڑھنا مقتدی کا کام ہے مقتدی کا کام ہے نام مختلف فاتح کے پڑھنے میں شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, عنہ کی حدیث پیش کی جس کے اندر سا موجود ہے کہ انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے رکو میں آ کے وہ شامل ہوئے ہیں اچھا میں تو پہلے شروع ہو گیا چلو ٹھیک ہے اندر شامل ہوئے ہیں اور رکوع کے اندر شامل ہو ہوئے تو یقیناً فاتحہ ان کی رہ گئی اور رسول پاک نے فرمایا کہ تجھے نماز کے لوٹانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے فاتحہ کے پڑھنے کے بغیر بھی نماز ہو گئی ہے, ہو گئی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف سے میں نے پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کتاب القرار کی پیش کیا اور اس میں فاتحہ کی سرحد یہ جو کہتے تھے فاتحہ کی ساحت فاطیہ کی سرحد ہے آدیم سے پہلے سورت پڑھنے کی سرحد ہے لائبریری میں مضوب علیہ پڑھنے کی سرحد ہے یہی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یوں بتا دیا ہے کہ امام غیر محضوب علیہ فاتحہ پڑے گا اور کتاب القراف میں, میں نے صاف کہا تھا اور, اور موری صاحب اس پر کوئی جرا نہیں کر سکے میں نے کہا آپ کو مطابق آؤ حدیث کو صحیح ثابت کرنے کا ذمہ دار میں ہوں اس میں فاتحہ نہ پڑی جائے تو نماز ناقص ہے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے پھر نماز خجاج نہیں ہے ناقص نہیں ہے پھر نبی پر تو نماز ہو جائے گی آگے اس کے بعد شیخ خبر بکر ایک امتی کا ایک قول ہے ایک قول میں نے کہا اس قول پہ دلیل تم پیش کرو اس کو ثابت کرو میرا کام ہے اس کو صحیح ثابت کرنا اب تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکے کو خصوصا میں نے کہا کہ یہ راوی حاوی عبدال ہے اس سادو اور شاگردوں کے ملانے سے مدلی ثابت ہوتا ہے واسطی ثابت کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف سے وہ ارشاد بھی نکل کیا کہ رسول پاک نے فرمایا تو کہ امام پڑے گا مختبی ہو تمہارا چپنا چپ رہنا اور وہاں پہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے وہ حدیث کی ہے جن حدیثوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے گویا کہ یہ اضاف کرا فن سے امام مسلم بتاتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے پر اجما ہے اس کے صحیح ہونے پر قرآن بھی اللہ کے فضلوں سے کرم سے ہمارے ساتھ اس قرآن کا شان نزول اجماع سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ صحابہ کا شان نزول ہمارے ساتھ اس کے با باسنت صحیح جو انہوں نے کہا تھا جی کافر شور مچاتے تھے میں نے ان کو کہا تھا لاؤ با باسنت صحیح با باسنت صحیح کسی ایک صحابی نے کہا ہو یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہی کہ کافر شور ڈالتے تھے اور اللہ پاک نے ان کافروں کو خاموش کرانے کے لیے یہ آیت اتاری ہے ثابت کرو ثابت کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام ہے پر اخیر میں بھی ساتھ کہتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اب تک بھی آزمائے ہیں ان شاء اللہ جب تک زندہ رہیں گے دیکھیں گے اب تک تو حدیث نہیں آیا جسے کچھ آتا ہو جو سلیقہ ان کر اللہ ان انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے موقف قرآن سے بھی سابت ہنفیہ کا موقف حدیث سے بھی ثابت لیکن ان کے نہ اللہ کا قرآن ہے، ان کے پاس رسول اللہ کا ساتھ جی مولوی کی ہے فلاں مولوی کی آخیں بلے بلے آگے قال اللہ کال رسول، کالا رسول مولوی کالا فلا مولوی اور, مولوی صاحب، اور پیغمبر کریم نہیں ہزاروں مولویوں کی باتیں ہو سکتی ہیں صحیح طرح سے دعوے درجہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا محمد حسن رسول کریم اللہ باد میں میں نے نسائی شریف سے حدیث بیان کی حضرت نے کہ جب میں جہری قرآن کر رہا ہوں تو میرے پیچھے اور کچھ نہ پڑھنا مگر قرآن کی ماں یہ حدیث لسائی شریف سے پیش کی مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں راوی ہے ناپے جو کہ مجبور ہے سن لوگ نافی بن محمود یہ میرے پاس کاشف ہے اس میں لکھا ہے اس راوی کے بارے میں محمود محمود کے بارے میں سیکھا تم کہ یہ راوی سیکھا ہے اور یہ المحلہ میرے پاس موجود ہے اس کے دوران دو سو تقریباً میں چاہتا تھا کہ آپ نے نافے کے محمود پر گرا کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشہور ہے میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ مجہور نہیں ہے یہ معروف کا بھی ہے الحمد للہ خیر میں پانچ منٹ میں ان شاء اللہ گولتا ہوں کوئی بات نہیں کروں گا یہ سورج ملا کے خراب آدمی ہو बैठ जाएं बैठ जाएं کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھی بلکہ یہ مقصد تو ہے تھی مسئلہ واضح ہو جائے تحقیق کرنا مقصد ہے گا سی ہوں تحقیق علماء کرام نے اپنا اپنا زور لایا کازی آدر شید صاحب اہل دے احلے نے بھی اپنے دل دیتے ہیں جڑے دو بندیاں جناب علامہ یونس نمانی صاحب نے انہوں نے بھی اپنے اپنے دلائل دیتے نے ساری سمجھ گل آئی ہے بھائی جہ دو بندیاں نومانی صاحب نے انہوں کے دل مضبوط نے اور کا صاحب اُنہوں کے کسی ٹھوس دلیل کا کوئی ٹھوس جواب دن ناکام رہے نے اس واسطے اِسی فیصلہ کرتے ہیں بھائی نمانی صاحب اس منازرے کے فتح مناظر صبر کیتے جان گے کادی صاحب कोई एह जी दलील ही नहीं जड़ी के नमानी साहब की दलील का जवाब हो एस वास्ते का सारे नजर आई मुनाजरा हर गए ने और मौलाना यूनिफ नुमानी साहब जो दियोबंद ने बिलकुल वाजे रोजे रोशन की तरह मुनाजरा जित गए ने अल्लाह तला सामू सार नुण नुण समझ के अमल देा मकसद बहु नहीं मतलब समझना अल्लाह तला सार् गल समझी दे दशहरे अमल कर दे